ان نمازن نمازن نمازن دون دون اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ دو آیتیں میں نے سورہ تحریم سے پڑھی 28 اٹھائیسواں پارہ ہے قرآن پاک کا تو اللہ حب العزت اس میں مسلمانوں میں سے ہر فرد کے ساتھ مخاطب ہے اور فرمایا ددینہ آ منو یہ خطاب اجتماعی ہے اے ایمان والو تم اپنی جان کو اور اپنے اہل کی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لوہ ناس والا جس کا ایندھن ناس ہے انسان ہے اور ہجارہ ہے وہ پتھر جن کو پوجا گیا اور وہ پتھر جو عذاب دینے کے لیے جیسا کہ تفاصیر میں آتا ہے کہ گندھک کے بنے ہوئے ہوں گے وعلیکم السلام اور مردار سے زیادہ بو ہوں گے اللہ اپنی پناہ میں رکھے آمین اور صرف یہ نہیں کہ اس کا ایندھن یہ ہے اس پر پھر اس عذاب کو بھڑکاتے رہنے کے لیے اور اس عذاب کو جاری رکھنے کے لیے علیہ ملائے غلاز اس پر وہ فرشتے مقرر ہے جو غلاز ہے طبیعت کے سخت ہیں اللہ کے حکم میں کسی کافر پر نرمی نہیں کرتے جسے عذاب دینے کا حکم ہے اسے شدت کے ساتھ عذاب دیتے ہیں یہ ٹارچر سیل کیا چیز ہے یہ فرشتے ہیں اور یہ عذاب بھی ہمیشہ کا ہے علیہ ملائقت الغاز شداد اور وہ بڑے شدید ہیں بہت کمی ہیں ان کا جسہ ان کی شخصیت ان کی آواز اور ہر اعتبار سے وہ اس طرح دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی شخص ان کی حیبت کتاب نہیں لا سکتا لا اللہ ما وہ نافرمانی نہیں کرتے اس حکم میں ما جو اللہ رب العزت انہیں حکم دے دے اور وہ مخلوق ہی ایسی ہے کہ وہی وہ کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے ربضلال بل والاکرام نے یہ اختیار صرف جن و انسان کو دیا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز دینے کے بعد چھوڑ دیا اور جانچا فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ورنہ جن فرشتے اس دنیا میں موجود ہیں اور ہر ہر جگہ پر ہیں ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان میں سے ایک ایک کی قوت کا یہ حال ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے جبراعیل امین علیہ اللاط وسلام جو فرشتوں میں امین اور بہت مقام والے فرشتے اور وحی لے کر آنے والے ہیں انہوں نے قوم لوت کی بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا پھر آسمان کے قریب دور تک لے گئے پھر الٹا کر دے مارا ان فرشتوں کے ہوتے ہوئے یہ کفار دن پھرتے ہیں اور اہل ایمان کو تحت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اس کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کو حکم نہیں ہے ما یہ ہمارے لیے دعائیں تو کرتے ہیں اور ہر وقت دعائیں کرتے ہیں بغیر ہمارے کہے یہ اتنی اچھی مخلوق ہے اتنے مکرم ہے اتنے صالحین ہیں کہ ہمارے لیے بغیر سوال کے ہر وقت اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے جنت میں جگہ دے ان کے گناہ معاف کر دے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کرے آنے پھر مالک فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ عطا عطا زیر اليوم آج کے دن جو دن آن پہنچا ہے حساب و کتاب کا عذر مت بناؤ مَا مَا تُم <تعملون> تمہیں وہی بدلہ مل رہا جو تم عمل کرتے تھے ازر کی گنجائش اللہ نے کسی کے لیے چھوڑی نہیں اور اسی کو جہنم میں ڈالے گا جس تک پیغام پہنچا اور اس کی عقل کے مطابق پہنچا و ماکن نہ معازمین حتہ نہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط نہ کر لے یعنی رسول کا پیغام نہ اس تک پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجت رسالیہ اسے کہتے ہیں اس کے پہنچے کے بغیر اللہ کسی کو عذاب نہیں دے گا تو آج ان کو, کو جو عذاب سے مستحق مستعقرے اللہ یہی فرما رہا ہے پھر مالک نے فرمایا ایوہ اللہ دینا آمنو اے وہ جو ایمان لائے ہوا اللہ کے لیے طائب ہو جاؤ اور پلٹ آؤ رجوع کی طرح اور توبط نسوحا کرو ایسی توبہ کرو جو خالص دل سے اور عمل سے توبہ ہو اور گناہ سے نفرت پر مبنی ہو جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس وہ شخص پا لیتا ہے جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد کفر میں لوٹایا جانا اس طرح سمجھتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے آسان ہے اور اللہ نے آسان کیا جو اصحاب الاخدود کے ہاتھوں آگ میں ڈالے گئے جو اسلام آباد کے منافق اور مرتد حکمرانوں کے ہاتھوں آگ میں ڈالے گئے آسا ربکم کو اللہ کے لیے جب آتا ہے تو یقین کے محوم میں آتا ہے ضرور اللہ تمہارا اَن يُكفر عنكم تم سے و اونچے اونچے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور فرما لا نبی و آمنوا وہ دن دن سلام کو رسوا کرے گا رسول کو اور عزت دی جائے گی ہم شاء انشاءاللہ ہاں ہمارا زمانہ اور ہے ان کے ساتھ ایمان لانے کا مفہوم وسیع ہے جو ان کے راستہ پر چلے نوروم بین دین ان کی روشنی انہیں راستہ دکھانے کے لیے ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی کہ ادھر اہل ایمان, ایمان ہی اور نور کو تمام کر دے مکمل کر دے کہ ہم شراب سے گزر جائیں اس پل سے گزر جائیں جس کے دائیں اور بائیں جہنم ہے اور وہ جہنم پر ڈالا گیا ہے اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے یہ صحیح حدیث ہے مسلم کی اور تلوار کی حد سے زیادہ تیز ہے اور دوسری میں آتا ہے کہ وہ مزلک ہے, اس پر بہت فسلن ہے اور وہ راستہ جو ہے پھسلم والا وہ لاما نے کہا کہ یہ وسیع راستہ اور سیرا ویسے بھی وسیع راستے کو عربی لوگ میں کہتے تو وہ کے لیے وسیع ہے اور بد نصیبوں کے لیے یہ انتہائی ہے ہے اور خطرناک ہے. گے رَبَّنَا نُورَنَا یہ اس رب کہیں گے جب کہ منافقین کا دیا ہوا نور بج جائے گا جس طرح دنیا میں وہ اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے اور ان کو یہ تأثر دیتے تھے کہ وہ مؤمنین ہیں اور اندر ان کے کفر تھا آج اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی اسی طرح استحزا کرے گا جس طرح وہ دنیا میں استحزا اہل ایمان اور اللہ کی آیات کے ساتھ کرتے رہے کہ نور ملے گا مگر راستہ دکھانے کے وقت وہ بج جائے گا اس وقت اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ امید رکھتے ہوئے یہ پکاریں گے ہر من لنا نورانا ہمارا نور کامل کر دے وہ پھر لنا اور ہمیں معاف کر دے ان کا دیر تو ہر شے پکا دے اسرا تحریم کی آیات ایک فرد کی اخلاق پر بالخصوص اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی اور ان کا آغاز اس شرح مبارکہ کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جو شدید زجر آئی اس سے ہوا اور وہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ وہ شہد نہیں کھائیں گے یا ماریا قبطیہ کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ جو کیا تو اپنی ازواج متحرات کے کہنے پر کیا تب تغی مردات ازواج تو چاہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو راضی کر لے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ثبوت ہے اور معلوم یہ ہوا کہ کہ جو ہے ہے خاندان اور اس کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب اس کے ہو اللہ اللہ رکھتا کو جس بات پر چاہے اور ان کی خطا پھر فرمایا واللہ وفور اے نبی تجھے ہم نے معاف کر دیا اللہ وفور الرحیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے ان کی اخطاء اللہ نے معاف کر دی اور اخطاء ان کی بشریت کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کا ٹکڑا نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے بنا لیا بلکہ ابھی حسن بتا رہا تھا وہ رات البن کسی نے بنایا ہوا تھا شہباز کلندر اس کی اس نے تصویر اتاری تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارو اور فلا میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علی, صلی اللہ علی کہتے ہوئے علی کو پکارا تھا اللہ تمام دی کا جو ہوگی ہوگی نیچے اصلاح نہیں ہو پھر ازواج خصوصا کریمتان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالی نے نصیحت کی اور انہیں یہ بتایا کہ انہیں توبہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ اللہ کا راز افیہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ معاملہ کیا جو ان کے احترام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کے ساتھ بہت مطابقت نہ رکھتا تھا جس طرح ہونا چاہیے اور فرمایا کہ تمہارے دل صفد کلو محکمہ تھوڑے اس چیز کی طرف مائل ہو چکے تھے مگر اللہ رب العزت تمہیں توبہ کے لیے کہتا ہے اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ نبی علیہ کا مددگار ہے اور اکرام تو معلوم ہوا کہ آغاز سورہ مبارکہ کا سربراہ اسرہ اور اس کے جو باقی اہل ہیں ان کی اصلاح سے ہوا آغاز اس سے ہوا پھر اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بعد اہلِ ایمان کے ساتھ مخاطب ہے ہاں یہ بھی نبی علیہ السلام کے ازواجِ متحرات کو تنبیح کی کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو گی جو ان کا حق بنتا ہے تو پھر وہ تمہیں طلاق دے دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی بیویاں دے گا جو مسلمات ہوں گی مکمنات ہوں گی, ہوں گی، وہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کے عبادت کرنے والے اب کار گواریاں بھی ہوں گی اور بیوہ بھی ہوں گی اللہ اپنے نبی کو بدل دے دے گا تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اسلام فرماتا ہے نبی علیہ سلاط سلام کے خاندان کے بھی اس لیے کہ وہ بشر ہے اور اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور اس لیے کہ اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے تاکہ ہم اس نمونے کے پیچھے چلا کریں اور ان کی جو ہے وہ مغفور ہے وہ معاف کر دیے تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا دو بقو دلہن وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے فرشتے اعتبار سے انتہائی شدید ہیں اور آواز کے اعتبار سے اور وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کے وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیے جائیں پھر کافروں کے لیے بھی تمبی ہے کہ آخر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں کہ روزِ معاشر عذر نہ بنانا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا آج ہی اہل ایمان سے سیکھ لو اور تم بھی آگ سے بچ جاؤ کہ وہ وہ دن دن بڑا سخت ہے پھر اہلِ ایمان کی اس دن جزا بیان کی وہ لوگ جو ایمانا کرتے ہم نے توبت النصوحا کا حکم دیا ایسی توبہ جو سچے دل سے ہو بعض علماء نے یہ کہا مفسرین نے علی رضی اللہ تعالی عباس مجاہد سب کی آراہ ہے کہ وہ توبہ جس کے بعد گناہ کے لیے نہ لوٹے یقیناً توبہ سچی ہو تو بھی توبہ قبول ہوتی ہے اور پچھلے گناہ مٹا دیتی من الزم کمن گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہا اس قدر اللہ تعالی نے توبہ کے اندر مہربانی اور رحمت کا سامان رکھا ہے تو سچے دل سے توبہ کرو مایوس نہ ہو توبہ کے دروازے کھلے ہیں جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تو آج ہی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنے احل کو سنبھال لیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا یعنی اپنے حال کو درست کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یا ایوہا جاہد کفار والمنافقین یادین جو کفر پر ڈٹے ہوئے جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ان کے ساتھ جہاد کر ولوز علیہ اور شدت کر سختی کر نرمی اس وقت مسیح اور برا ٹھکانا ہے جہاد سے آدمی کے اندر ایمان بھڑک اٹھتا جہاد زبان سے بھی ہے جہاد قلم سے بھی ہے اور جہاد ہاتھ سے بھی ہے اگر خود آدمی بنفس نفیس اس جہاد کو کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو تو مجاہدین کے لیے دعا کریں ان مجاہدین کے کرے دعا الحق جو حق کی طرف پکارتے ہیں کہ یہ سب سے چوٹی کا جہاز ہے اور جو تلوار کے ساتھ کتاب کرتے ہیں اور جو لکھتے ہیں اللہ کے لیے ان کا ساتھ ہی بن جائے ان کا ساتھ جو بھی اس کی استطاعت ہو وہ دے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کفر سے دشمنی ہوگی دشمنی کے نتیجے میں اہل ایمان پیارے لگیں گے اور ان کے ساتھ دوستی ہوگی جو دشمنی نہیں رکھتا اہل کفر کے ساتھ وہ کہے کہ میں اہل ایمان کا دوست ہوں تو جھوٹ ہے جو منافقین سے نفرت نہیں رکھتا وہ کہے میں پرخ خلوص لوگوں پر جان چھڑکتا ہوں تو یہ جھوٹ ہے یاد رکھیے کہ قبائل کے اندر اسی شخص کو قبیلے کا سب سے بہترین فرد سمجھا جاتا ہے جہلیت کے دور میں بھی ایسا ہی تھا جو اپنے دشمن کو پہچانتا جو برائی کو نہیں پہچانتا وہ بھلائی کی قدر کیا کرے گا جس کو پاشاب اور دودھ میں فرق نہیں ہے وہ کوئی انسان ہے جس کو صحیح حدیث اور موضوع میں فرق معلوم نہیں وہ کوئی محدث ہے جو شرط اور توحید میں فرق نہیں جانتا وہ کوئی مومن ہے جتنا زیادہ کفر کو پہچانتا ہے اور کفر کو پہچاننا ایک فلسفہ اور ایک صرف سبق نہیں ہے کتابی بلکہ جو کافر موجود ہے ان کو پہچانے کفر کی پہچان اس شخص کو ہے جو آج کے کفار کو پہچانتا ہے نفات کی پہچان اس شخص کو ہے جو آج کے منافقین کی چال کو جانتا ہے فائدہ کیا کہ کفر کی پہچان نہیں صرف کافر کی پہچان ہوئی کفر کا بہت دشمن ہے کفر کے خلاف نبرداز ہے ان پر گولیاں برساتا ہے مگر اس کے نزدیک کفر صرف ہندو میں پایا جاتا ہے بس کیا فائدہ وہی کفر اسلام کا دعوی کرنے والوں میں ہو تو یہ پہچان سے قاصر ہے ان کے کلمے کے صدقے مارے جاتا ہے کہتا نہیں کلمہ وہ ہے صرف ہندو کی پہچان ہوئی کافر کی پہچان مطلوب نہیں ہے کفر کی پہچان مطلوب ہے جو اس حقیقت کے ساتھ ہو کہ معاشرے میں تمام پائے جانے کفر کو پہچان پہچانے تمام پائے جانے والے لفاق کو پہچان دے اور ان سے نبرد آزما ہو جتنا ان سے ستایا جائے گا جتنا ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ اسے ستائیں گے اور جتنا ستایا جائے گا اپنے پیارے لگیں گے اپنوں کو معاف کرے گا اپنوں پر جان چھڑکے گا اپنوں کے اندر آ کے راحت محسوس کرے گا اور پھر وہ اپنے بارے میں اور اپنے اہل کے بارے میں غافل نہ ہو کہ جبکہ کہ آزواج متحرات کو بھی اللہ تبدیل کرتا ہے کہ اپنی فکر کرو وہ نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہ کر سکو جو تمہارے اوپر حق بنتا ہے اور تمہیں متلاق دے دے اور تمہاری جگہ اور زوجات کریمات آ جائیں اور وہ آ کر یہ اجر کما جائیں اپنے آپ کو سنبھال لو معلوم ہوا کہ جہاں پر جماعت کے ساتھ رہنا فرض عین ہے اور جماعت نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ ید اللہ الجماع اور الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ اور جماعت کے اوپر ہے اور ہمیں جماعت کا سخت حکم دیا گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ جماعت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو جماعت حق کا ہے آدمی اپنی جان کو بھول جائے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو عورتوں کا ذکر کیا جو مومنہ اور ان کا ذکر کیا جو کافرہ پھر آن کی بیوی جس نے بالکل اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اس کے پاس تو جماعت بھی نہیں ہے اس نے اپنی جان کی فکر کی اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے کے کے مقابلے میں عظیمت کا پہاڑ بن کے ڈک گئی اور دوسری وہ دو عورتیں دوسری عورت مریم رضی اللہ تعالی انہا جس نے باقی اختیار کی اور عورت ہو کر وہ کام کیا جو مرد بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان میں تقوا نہ ہو اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت کامل ہوئے یعنی علیم جو کام ہوئے اور کامل سے کہ ان کا اس اعتبار سے عورتوں میں صرف تین عورتیں کامل ہوئی کاملہ ہوئی پہلی عورت کون ہے وہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری مریم ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ باقی عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح خرید کی باقی کھانوں پر ہے تو معلوم ہوا کہ یہ خاص مقام کی عورتیں قرار پائیں کیونکہ انہوں نے عورت ہوتے ہوئے وہ کام کیا جو بڑے مرد جماعت کے حوالے سے دو فتنوں سے بچنے کا حکم دیا جماعت کے دو فتنے شیطان ہر ایک عبادت میں ایک نیا مسوسا لے کر داخل ہوتا ہے جیسے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو کہتا ہے فلاں صاحب آ گئے ہیں اب نماز ذرا اچھے طریقے سے پڑھ تاکہ اس کا بہترین عمل جو ہے وہ ریا کے ساتھ آلودہ ہو جائے اور کبھی یہ کرتا ہے کہ نماز میں غافل کر دیتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نہ جانے کہیں کہیں گھوم رہا ہے دونوں طرح سے اسے پریشان کرتا ہے جس طرح وہ ہو سکے جماعت کے حوالے سے جماعت کے ساتھ رہنے کی تاکید اتنی شدید اور اس کی وعد اتنی سخت ہے کہ اللہ کے کہ نبی علی سلاۃسلام اپنے کیا آباد. کہ وہ ایک دوسرے کی گردن مارتے ہیں. تم ایسا نہ کر دے کرنا شروع کر دینا معلوم ہوا کہ یہ وہ گناہ ہے جو ایمان کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جب لوگ ایک خلیفہ ایک امیر ایک سلطان تک جمع ہو جائیں جو بھی اٹھے اس کو قتل کر دو کائن منکان وہ کوئی بھی ہو کسی مرتبہ کا شخص بھی ہو اس کو قتل کر دو کہ مسلمانوں کے اجتماع کو توڑتا ہے اور مسلمانوں کے اجتماع کے لیے موروسی قسم کی ملوکیت بھی مسلمانوں کے آئما نے قبول کی اس لیے بھی مسلمانوں کی گرا بدھی رہی احمد بن عبد رحیم اللہ نے اپنی پیٹھ پر کوڑے برسنے برداشت کر لیے مگر امت کی جماعت کو نہیں ٹوٹنے دیا یہ ہمارے آئمہ اس لیے کرتے تھے کہ جماعت ہوگی تو پھر مسلمانوں کی شوقت قائم رہے گی اور دین پر عمل ہو سکے گا کما حقوق کیونکہ دین کے بہت سے احکامات جیسے جہاد جی جی جی ہے ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مسلمانوں کی جماعت موجود نہ ہو اور مسلمان جماعت نہ بنے اور ان کا امیر نہ ہو جو انہیں جہاد اور قتال کروائے اسی کا زفات کا نظام شریعت کا پورا نظام کیسے قائم ہوگا جب تک امام نہیں ہوگا جماعت نہیں ہوگی اس لیے ببا المام جرنا یہ خات الرائے امام ڈھال ہے اور اس کے پیچھے ہو کر قتال کیا جاتا ہے تو جماعت کی اتنی سخت واحد کے باوجود جماعت کے معاملے میں شیطان کا ایک وسوسہ یہ ہے جو بہت کا دامنگ ہوا اور برباد کر گیا کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ صرف جماعت کو قائم رکھنا ہو جاتا ہے حالانکہ مقصد انسان کا اللہ کی عبادت کرنا ہے اور نجات پانا ہے اور اس جماعت کو قائم رکھنے کے لیے وہ تمام اصول توڑتا پھرتا ہے اور اپنی ذات کو بالکل بھول جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے اس کی ساری کی ساری کوشش اس جماعت کی شوقت کو قائم کرنے کی ہو جاتی کسی عظیم مجاہد سے کسی دوسرے عالم نے جو مجاہد تھا بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ کافروں سے اور مشرقوں سے مدد نہ لو جہاد کے اندر کتاب کے اندر بے شک آج ہم کمزور ہیں بے اسباب ہیں بہت کم اسباب ہیں بہت سے اسباب بطور امتحان رب الجلال والاکرام نے کفار کو دے دیے امریکہ کو دے دیے اس کے حوالیوں کو دے دیے اہلِ ایمان بے اسباب ہو گئے میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے بدنام کرنے میں ناجائز ہے اور اس پر اب نے والواقع بہت اچھا رسالہ ہے. اور اس کو انہوں نے بنیاد جو دی اپنے رسالے کو تو اس حدیث پر دی مسلم کی کہ ایک بہت بڑا لڑاکا بدر کے دن نبی علیہ سلاد والسلام کے پاس حاضر ہوا اور تین دفعہ آیا کہ وہ قتال میں شریک شریح کو غنیمت ملے تو لے لے موت آئے تو ٹھیک ہے موت بھی ان کے ساتھ ہوگی اس کی یہ پرانے زمانے کا دستور تھا لوگ اس طرح لڑا کرتے تھے تینوں دفعہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے اس سے سوال کیا اتو رسولی تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کا جواب نفی میں تھا تو نبی علیہ سلاۃسلام نے کہا ارجا فلن جتنے بدر کے دن تھے مگر لوٹا دیا حتہ وہ ایمان لایا تو اس بڑے مجاہد سے بات ہو رہی تھی قبیل سے کہ مدد لینی چھوڑ دو ان کلمہ کو مشرقوں سے کفر قبروں کی پوجا کی حفاظت اللہ ہوئے پیارے نظام شریعت کو اکھاڑ کر پھینک دینے والے اور اپنے بنائے ہوئے نظام جو کہ انہوں نے بنائے ہے ان کے دانشوروں نے بنائے ان کے سیاستدانوں اور ممبروں نے بنائے ان کو نافذ کرنے والے نیام سے اللہ کی تلوار کو نکال کر کفر کی تلوار کو ڈالنے والے اور نیام ان کا یہی ہے ریاست کا پورے کا پورا علاقہ جس میں لوگوں کی گردنوں پر یہ کفر کو مسلم کرتے ان سے مدد لینا چھوڑ دو تو اس کا جواب یہ تھا جب دلائل میں وہ جواب نہ دے سکا مجاہدین کبیر کہ پھر جہاد نہیں ہو سکے گا تو اس نے کہا من کل لفا کا بحاد جہاد تمہیں اس جہاد کا مکلف کس نے کیا اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کا واحد شریک کی عبادت کا مکلف کیا ہے کہ اس کی عبادت اس طرح کرو کہ اس میں قطع کوئی آمیزش نہ ہو غیر اللہ کے عبادت کا جہاد ہو سکے یا نہ ہو سکے تمہیں اللہ کا راستہ چلنا ہے جو وحی سے اللہ نے تمہیں دیا تو معلوم ہو بعض اوقات جماعت بھی فتنہ بن جاتی ہے کہ آدمی جماعت کو قائم رکھنے کے لیے, مسلمانوں کی شوقت کو قائم رکھنے کے لیے بعض معاملات میں اللہ اہل ایمان کی صفائی کرتا ہے کیونکہ پھر صفائی ہوتی ہے انسان کی اور صفائی کے بعد اللہ رب العزت پھر اپنی مغفرت سے ڈھانپ لیتا ہے جیسے کہ یہ واقعات گزر چکی ہیں جن کو دہرانا درست نہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرد کو حکم دیتا ہے کہ اپنی فکر کرو اپنے بارے میں توجہ کرو اپنے اہل کے بارے میں توجہ کرو اگر تمہاری جماعت جو ہے وہ قائم رہتی ہے تو یقینا یہ اللہ تعالی کو مطلوب ہے کہ تم اس کا ایک فرد ہو تم بھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرو دوسرا فتنہ یہ ہے کہ جماعتی امور سے یہ اکثر بے پرواہ ہونا ہمارا مدرسہ چلتا رہے ہماری تبلیغی کاروائیاں جو ہیں وہ زوردار رہے ہیں، ہمارے سکول چلتے رہے ہم دین کا کام کرتے رہے اور مار کیا ہے اس سے کان لپیٹ لینا اور کہنا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں اس کا جا کر ان سے پوچھو جو اس میدان میں اور اس کے باوجود وہ لوگ علم کے دعویدار ہوں یہ کس طرح کا علم ہے جو مار میں کھڑے نہ ہوں یہ دونوں افراد و تفریح ہے یہ افراد ہے کہ جماعت بناتے بناتے اصل چیز سے غفلت اختیار کر لی جائے حتیٰ کہ حتیٰۃ اللہ جگی جیسے مشرق جو ہے المومنین بن جائے اور کوئی ان کا رد بھی نہ کرے اور دوسری طرف یہ ظلم ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں تو بہرحال دین کو قائم کرنا ہے ہم اس مارکے میں داخل ہوں گے تو نہ ہمارے مدرسے چل سکیں گے نہ ہمارا تبلیغ کا سلسلہ باقی رہے گا نہ لوگوں کو مسلمان بنا کر سنت سکھا سکیں گے اور شرک سے روک سکیں گے اس واسطے ہم اس مارکا میں داخل نہیں ہوتے یہ جا کر کسی اور سے پوچھ لو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے سب سے بڑا عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مارکوں میں انیس مارکوں میں خود شریک ہوئے کتال میں اور کتال میں نبی علیہ سلاد وسلام جب موجود ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں جب چاروں طرف موت شروع کر دیتی کا رن پڑتا تو اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر پناہ پکڑا کرتے تھے اس قدر بہادر تھے نبی علیہ سلاۃ وسلام ہنین کے مارکہ میں جب بڑے بڑے سورماؤں کے پاؤں اکھڑ گئے اللہ نے تربیت کے لیے صفائی کے لیے ان کو یہ آزمائش بھیجی کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کفار کی طرف بڑھاتے تھے تاکہ ان پر حملہ آور ہو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے خچر کی لگامیں کھینچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چٹان کی طرح موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے انا النبی میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المترف کا بیٹا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے میدان میں خود آتے تھے اس کے بعد ہمارے آئمہ کا یہی دستور رہا عمر کو روکنا پڑا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ میدان میں نہ جائیے اس لیے کہ آپ خلافت کے امور سنبھال رہے ہیں اور مسلمانوں کی ڈھال ہے ڈھال ٹوٹ گئی تو مسلمانوں کا نقصان بہت شدید ہوگا بہت مشکل سے روکنا پڑا یہی حال مبقر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس وقت لشکر بھیج دیا جس وقت مدینہ مرتد ہو رہا تھا کسی طرح سے ما باقیہ الا مسجدین یہاں تک انتہا ہو گئی کہ دو مسجدیں بچی بس باقی لوگ برباد ہو گئے یعنی حرم نبوی اور حرم مکی اور چند مسلمان ہر طرف ارتداد اور نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ان حالات میں بھی عیسائیوں کے خلاف جہاد کے لیے بکر نے لشکر بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ نے جسے نبی علیہ سلاط وسلام مقرر کر گئے تھے جانے کے لیے اور اسی طرح ابن تیمیہ کو دیکھو تو میدان میں موجود ہے اور کہتے ہیں سکھ کے مارکہ میں کسی کمانڈر کو کہ مجھے وہاں پہنچا دو جہاں موت کھیل رہی ہو پھر ابن تیمیہ کو اس گھاٹی پر پہنچا دیا گیا رحمہ اللہ جہاں سے واضح طور پر آبشار کی طرح پہاڑوں سے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس وقت ابن تیمیہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور لمبی دعا کی یہی ہمارے آئمہ کا دستور رہا محمد بن عبد الوہب کو دیکھو رحمہ اللہ جب تک ریاست مضبوط نہیں ہوئی آپ نے خود کتاب میں شرکت کی تو ایک تو یہ ظلم ہے کہ مارکا سے یکسر علیحدہ ہو کر گوشے میں بیٹھ جانا اور سمجھنا کہ ہم توحید کو مکمل کر رہے ہیں خود کو بھی برباد کرنا اپنے اہل کو بھی برباد کرنا اور ایک جماعت کے رنگ میں آ کر جماعت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے عمل کے اعتبار سے میں نیت کے اعتبار سے نہیں کہتا نیت کے اعتبار سے جم جماعت کو مقصد بنا لے وہ مشرق کیونکہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف اللہ کی عبادت اگر اللہ کی عبادت کے بجائے اصلاً جماعت کو قائم رکھنا اور شوقت کو مسلمانوں کی قائم کرنا ہاں ہینکی پینکی سے ہو جائے اور راستہ پھسل کر ہو جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی اس کی وجہ سے ہمیں بے شمار اتھاس قربانیاں دینے کے بعد بھی آج تک اپنی منزل بہت قریب نظر نہ آئی ورنہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ سے زیادہ اجتماع کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ میرا حساب و کتاب اکیلے کا ہونا ہے اور میں ہوں گا اور ربض الجلال بل اکرام حتہ کے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوت میں لے جائے گا مومن کو وہ ہوگا اور اللہ ہوگا کوئی دوسرا نہ ہوگا پھر اللہ اسے پوچھے گا کہ تم نے یہ اور یہ اور یہ نا کی وہ سب کا اقرار کرے گا اور سمجھے گا آج میں ہلاک ہو گیا مالک اس کو فرمائے گا جس طرح دنیا میں میں نے کسی کو تیرے یہ گناہ معلوم نہیں ہونے دیے آج بھی میں ان گناہوں کو تجھ سے معاف کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی بھی فکر کریں ہر وقت ہم دوسروں کے معاملات کو زیر بحث لاتے رہے یہ نہیں کہ ان کو زیر بحث نہ لائیں ہمیں کفر کی بھی پہچان ہونی چاہیے کافروں کی بھی پہچان ہونی چاہیے نفاق کی اور منافقوں کی اہل ایمان کی اور آج کے طائفہ منصورہ کی پہچان اور اس پہچان پر جتنے بھی دروس ہوں کم ہیں مگر اس کا نتیجہ کہیں یہ نہ نکلے کہ اپنے بارے میں ٹوٹلی بے فکر ہو جائے یا یادین آ آمنو یہ ایک سو پانچ نمبر آئے گا سورہ الماعدہ علیکم تم پر سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ اپنی جانوں کو سنبھال کچھ نہ بگاڑ سکے گی پھر آؤن کے گھر میں ہونے کے باوجود آسیہ جنتی قرار پائی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بھی نہ وہ ان کا بگاڑ سکا ایک عورت ہونے کے باوجود پورے تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارے آمال تمہیں بتائے گا کہ کیا کرتے رہے اس اس جماعت میں رہتے ہوئے بھی فرد اپنے اپنے آپ کو بچایا تو اول تو میرے بچے ہوئے نمونے سے ہی یہ بہت کچھ لے لیں گے اور اس کے بعد میں نے ان کو زجر و توبیخ کی جہاں ضرورت تھی اور ان کو شاباش دی جہاں ضرورت تھی تو یہ ایک راستے پر تربیت لینے کے بعد اہل ایمان بن جائے گے پھر یہ آگے یہ سلسلہ چلائیں گے اور یہ سلسلہ جہاں تک چلے گا مجھے اجر ملے گا اور پھر مجھے خوشی کیسے ہوگی پوری جب تک کہ میرے اہل بھی میرے ساتھ جنت میں جمع نہ ہوں گنگا جی وہ لوگ جو ایمان لائے وقت ہوں ضروریت اور ان کی ذریت ان کی اولادیں بھی ایمان میں داخل ہو کر ان کی تربیت کی وجہ سے اس راستے پر چل نکلیت بھی ایمان الحق نا ضروری ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں آج بتائیے آپ سب اور میں صحت مند ہوں گھر میں اور ہم نے کوئی خوشی جو ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں دی ہو اس خوشی میں لوگوں کو اکٹھا کر رکھا ہو عقیقہ کہہ لے ولیمہ کہہ لے اور یک ب یک آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی یا بھائی بہن ماں باپ کسی کو سخت تکلیف ہو جائے اور ہاسپیٹل لے جانا پڑے خوشی خوشی رہ جاتی ہے اگر یہ جہنم کو چلے گئے تو کیا مزہ ہمارے باپ ہونے کا کیا فائدہ ہمارے بیٹے ہونے کا کیا فائدہ بھائی ہونے کا کیا فائدہ آج بچوں کی تربیت پر ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ہم نے آگ سے بچانے کی انہیں کتنی کوشش کی کتنی ہم نے ان کو تابوت کی پہچان کروائی کفر اور اسلام کی اگر ہم لڑ رہے ہوں گے کافروں سے منافقوں سے اگر عورت ایک لسٹ میں ہر وقت کھوئی رہتی ہوگی باورچی خانے میں تو بچے جو ہی تھوڑی ہوش سنبھالیں گے کہیں اماں یہ کیا ہے وہ کہے گی یہ وہ کفار ہیں جو تمہارے بھائیوں کو تمہارے باپوں کو تمہارے چچاؤں کو تمہارے بڑوں کو سینوں میں گولیاں مارتے ہیں تمہاری عورتوں کو قتل کرتے ہیں تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں یہ قرآن کو گندگی میں پھینکتے ہیں اور یہ وہ ظالم ہیں جو کہ کسی قسم کا ترس مسلمان کے لیے رکھتے اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سرنگو کرنا چاہتے تو ان کی بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ کہیں تمہارے اندر یہ نہ داخل ہو تاکہ وہ نہ ہوں کہ تم بے غیرت ہو جاؤ میں میں تم غیرت جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چار بیٹوں کو کادیا کے دن حوالے کیا تھا اللہ کے کتاب کے لیے اور کہا تھا کہ تمہیں ایک غیرتمند ہے اور راستے میں پیٹ نہ دکھانا یہ خنساء ایسا مرسیا کہا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی سخر کی موت پر وہ مرسیا کہا تھا کہ لوگوں کے سینے چاک ہو جائیں آج یہ خنساء جبکہ کمانڈر عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصول کے مطابق یہ دیکھ رہے تھے تفتیش کر رہے تھے کہ کون اللہ کے راستے میں کام آیا اور, کے کے اور پڑھ رہی تھی بلکہ اس دن وہ قرآن پڑھ رہی تھی یہ تربیت کا نتیجہ ہے خنشاہ کو معلوم تھا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب میرے جنت کا سامان ہے جو اکٹھا ہو رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل کو بچاؤ وقت ہے وقت گزر جانے کے بعد پھر کبھی افسوس ملنا یہ کفار کے لیے لاتا تاز آج ازر نہ بناؤ تم اپنے کفر کا خمیازہ بھگت رہے ہو تمہارے پاس پیغام پہنچا تھا تم نے اس پیغام کا پرواہی نہیں کی کوئی بھی تو آج گربان میں ڈال کر میں دیکھوں اور آپ دیکھیں آج ہمیں اللہ نے قبول کر لیا موت آگئی میری بیوی ایمان پر رہ سکے گی اتنی اتنی بصیرت ہے اس میں میرے بچوں کو اتنی تربیت ہے کہ اللہ تعالی کی مدد سے وہ اللہ کا راستہ چل سکیں میں نے تربیت دی میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے میرے بھائیوں تک میں نے بات پہنچائی ہے میرے خاندان میں لوگ جہنم کو سر سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں اور جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خاندان ہمیشہ پہنچا کرتا ہے بڑا بے غیرت خاندان ہوگا جو کسی کو تکلیف پہنچنے کے بعد بھی نہ پہنچے عموماً خاندان والے اتنی مدد کرتے ہیں کہ ابو طالب نے خاندان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجہ ہونے کی وجہ سے کتنی مدد کی کس طرح سے آپ کو سنبھالے رکھا اور دعوت کے لیے ہزار کا باعث بنے خاندان تو مدد کیا کرتا ہے کیا میں نے بھی ان کی مدد کی جو ان کا حق بنتا ہے اگر میں اپنی بےزتی سے ڈرتا رہا اگر میں نے اپنی محنت سے جی چورایا اور یہ سوچا کہ ہم اس جماعت میں جو منصورہ ہے ہماری جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی ہے کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مددگار ہیں بس چھٹی ہو گئی نہیں نبی علیہ سلاد و سلام کے ازباج متحرات کو زجر آتی ہے کہ تم نے نبی کے ساتھ وہ معاملہ سلاد و سلام یاد رکھو اور ان کو ستا دیا تو اللہ ان کا ساتھی ان کا ساتھی جبرائیل ملائکہ ان کے ساتھی مسلمان ان کے ساتھی کس قدر سخت بات سنائی تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں غافل کرنے کی شیطان ضرور کوشش کرے گا کہ ہم اپنی جماعت کے اچھے ہونے کی بنیاد پر اپنی جان کو بھول جائیں اور گھر میں بد اخلاق ہوں برادری کے ساتھ بد اخلاق ہوں محلے میں بد اخلاق ہوں بس توحید کی وجہ سے شیطان ہمیں یہ تھکی دے کے بخشی سرکار اور خیر ہے کچھ بھی آخر جنت تمہاری ہے تو شیطان کے بہت سے ہتھ کنڈے ہے وہ لوب علی سلاد ودم علیہ سلاد وسلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے انسانوں کو دیکھ چکا بڑا اچھا لاکھ ہے اور بڑا زبردست خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے وہ تمسک اللہ کے دین سے ان اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو شریعت پر اور اللہ کی شکایت نہ کرو تقدیر پر بھی راضی ہو تبے کی بنیاد پر ہو یہ لا یا تو تمہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ شیطان کی ہر تدبیر شہی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کہتے ذرا سا بھی تمہارا ایک بال اقبال بینا بیکا کر سکے گی اللہ پاک ہمیں ان میں سے کرے جو شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے بچ کر جنت میں بالکل صاف پہنچ جائیں گے عامر اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے آمین یا ارحم احمر